يَوْمَ إنا كنا عن هذا أو إِنَّمَا أَشْرَكَ کنہ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ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 کہ بنی اسرائیل ہی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے در حقیقت تم سب اپنے خالق کے ساتھ ایک مساق میں بدھے ہوئے ہو اور تمہیں ایک روز جواب دہی کرنی ہے کہ تم نے اس مساک کی کہاں تک پابندی کی ہم اس پر گواہی دیتے ہیں جیسا کہ متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے یہ معاملہ تخلیق آدم کے موقع پر پیش آیا تھا اس وقت جس طرح فرشتوں کو جمع کر کے انسان اول کو سجدہ کرایا گیا تھا اور زمین پر انسان کی خلافت کا اعلان کیا گیا تھا اسی طرح پوری نسل آدم کو بھی جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی اللہ تعالیٰ نے بیک وقت وجود اور شعور بخش کر اپنے سامنے حاضر کیا تھا اور ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت لی تھی اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابئی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کر کے جو کچھ بیان کیا ہے وہ اس مضمون کی بہترین شرح ہے وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا اور ایک ایک قسم یا ایک ایک دور کے لوگوں کو الگ الگ گروہوں کی شکل میں مرتب کر کے انہیں انسانی صورت اور گویائی کی طاقت عطا کی پھر ان سے عہد و میساق لیا اور انہیں آپ اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے عرض کیا ضرور آپ ہمارے رب ہیں تب اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تم پر زمین و آسمان سب کو اور خود تمہارے باپ آدم کو گواہ ٹھہراتا ہوں تاکہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو اس کا علم نہ تھا خوب جان لو کہ میرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے اور میرے سوا کوئی رب نہیں ہے تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا میں تمہارے پاس اپنے پیغمبر بھیجوں گا جو تم کو یہ عہد و میساخ جو تم میرے ساتھ باندھ رہے ہو یاد دلائیں گے اور تم پر اپنی کتابیں بھی نازل کروں گا اس پر سب انسانوں نے کہا کہ ہم گواہ ہوئے آپ ہی ہمارے رب اور آپ ہی ہمارے معبود ہیں آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے نہ کوئی معبود اس معاملے کو بعض لوگ محض تمثیلی انداز بیان پر محمول کرتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ دراصل یہاں قرآن مجید صرف یہ بات ذہن نشین کرانا چاہتا ہے کہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار انسانی فطرت میں پیوست ہے اور اس بات کو یہاں ایسے انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ گویا یہ ایک واقعہ تھا جو عالم خارجی میں پیش آیا لیکن ہم اس تعویل کو صحیح نہیں سمجھتے قرآن و حدیث دونوں میں اسے بالکل ایک واقعے کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور صرف بیان واقعہ پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ قیامت کے روز بنی آدم پر حجت قائم کرتے ہوئے اس عزلی عہد و اقرار کو صنعت میں پیش کیا جائے گا لہذا کوئی وجہ نہیں کہ ہم اسے محض ایک تمثیلی بیان قرار دیں ہمارے نزدیک یہ واقعہ بالکل اسی طرح پیش آیا تھا جس طرح عالم خارجی میں واقعات پیش آیا کرتے ہیں اللہ تعالی نے فی الواقع ان تمام انسانوں کو جنہیں وہ قیامت تک پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا بیک وقت زندگی اور شعور اور گویائی عطا کر کے اپنے سامنے حاضر کیا تھا اور فی الواقع انہیں اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ کر دیا تھا کہ ان کا کوئی رب اور کوئی الہ اس کی ذات اقدس و کے سوا نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی صحیح طریقے زندگی اس کی بندگی و فرما برداری یعنی اسلام کے سوا نہیں ہے اس اجتماع کو اگر کوئی شخص بید از امکان سمجھتا ہے تو یہ محض اس کے دائرہ فکر کی تنگی کا نتیجہ ہے ورنہ حقیقت میں تو نسل انسانی کی موجودہ تدریجی پیدائش جتنی قریب از امکان ہے اتنا ہی عظل میں ان کا مجموعی ظہور اور ابد میں ان کا مجموعی حشر و نشبی بھی قریب از امکان ہے پھر یہ بات نہایت معقول معلوم ہوتی ہے کہ انسان جیسی صاحب اقل و شعور اور صاحب تصرف اختیارات مخلوق کو زمین پر بحثیت خلیفہ معمور کرتے وقت اللہ تعالیٰ اسے حقیقت سے آگاہی بخشے اور اس سے اپنے وفاداری کے اقرار یعنی اوتھ آف لے اس معاملے کا پیش آنا قابل تعجب نہیں البتہ اگر یہ پیش نہ آتا تو ضرور قابل تعجب ہوتا کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلطکار کار لوگوں نے کیا تھا اس آیت میں وہ غرض بیان کی گئی ہے جس کے لیے عدل میں پوری نسل آدم سے قرار لیا گیا تھا اور وہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو لوگ اپنے خدا سے بغاوت اختیار کریں وہ اپنے اس جرم کے پوری طرح ذمہ دار قرار پائیں انہیں اپنی صفائی میں نہ تو لالمی کا عذر پیش کرنے کا موقع ملے اور نہ وہ سابق نسلوں پر اپنی گمراہی کی ذمہ داری ڈال کر خود بری و ذمہ ہو سکیں۔ گویا بالفاظ با دیگر اللہ تعالیٰ اس ازلی عہد و مساق کو اس بات پر دلیل قرار دیتا ہے کہ نو انسانی میں سے ہر شخص انفرادی طور پر اللہ کے الح واحد اور رب واحد ہونے کی شہادت اپنے اندر لیے ہوئے اور اس بنا پر یہ کہنا غلط ہے کہ کوئی شخص کامل بے خبری کے سبب سے یا ایک گمراہ ماحول میں پرورش پانے کے سبب سے اپنی گمراہی کی ذمہ داری سے بالکل یا بری ہو سکتا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ازلی میساق فی الواقع عمل میں آیا بھی تھا تو کیا اس کی یاد ہمارے شعور اور حافظے میں محفوظ ہے کیا ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ جانتا ہے کہ آغاز آفرینش میں وہ اپنے خدا کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور اس سے السط بربکم کا سوال ہوا تھا اور اس نے بلا کہا تھا اگر نہیں تو پھر اس اقرار کو جس کی یاد ہمارے شعور اور حافظ سے میو ہو چکی ہے ہمارے خلاف حجت کیسے قرار دیا جا سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس میثاق کا نقش انسان کے شعور اور حافظے میں تازہ رہنے دیا جاتا تو انسان کا دنیا کی موجودہ امتحان گاہ میں بھیجا جانا سرے سے فضول ہو جاتا کیونکہ اس کے بعد تو اس آزمائش و امتحان کی کوئی معنی ہی باقی نہ رہ جاتے لہذا اس نقش کو شعور و حافظے میں تو تازہ نہیں رکھا گیا لیکن وہ تحت شعور سب کانشس مائنڈ اور وجدان انٹیوشن میں یقیناً محفوظ ہے اس کا حال وہی ہے جو ہمارے تمام دوسرے تحت شعوری اور وجدانی علوم کا حال ہے تہذیب و تمدن اور اخلاق و معاملات کے تمام شعبوں میں انسان سے آج تک جو کچھ بھی ظہور میں آیا ہے وہ سب در حقیقت انسان کے اندر بالقوہ پوٹینشیلی موجود تھا خارجی محرکات اور داخلی تحریکات نے مل کر اگر کچھ کیا ہے تو صرف اتنا کہ جو کچھ بالقوہ تھا اسے بال فیل کر دیا یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی تعلیم کوئی تربیت کوئی ماحولی تاثیر اور کوئی داخلی تحریک انسان کے اندر کوئی چیز بھی جو اس کے اندر بالقوہ موجود نہ ہو ہرگز پیدا نہیں کر سکتی اور اسی طرح یہ سب موثرات اگر اپنا تمام زور بھی صرف کر دیں تو ان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ان چیزوں میں سے جو انسان کے اندر بالقوہ موجود ہیں کسی چیز کو قطعی ماف کر دیں زیادہ سے زیادہ جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ اسے اصل فطرت سے منحرف پرورڈ کر دیں لیکن وہ چیز تمام تحریفات و تمسیخات کے باوجود اندر موجود رہے گی ظہور میں آنے کے لیے زور لگاتی رہے گی اور خارجی اپیل کا جواب دینے کے لیے مستعد رہے گی یہ معاملہ جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہمارے تمام تحت شعوری اور وجدانی علوم کے ساتھ عام ہے وہ سب ہمارے اندر بالقوہ موجود ہیں اور ان کے موجود ہونے کا یقینی ثبوت ان چیزوں سے ہمیں ملتا ہے جو بالفیل ہم سے ظاہر ہوتی ہیں ان سب کے ظہور میں آنے کے لیے خارجی تذکیر یعنی یاد دہانی تعلیم تربیت اور تشکیل کی ضرورت ہوتی ہے اور جو کچھ ہم سے ظاہر ہوتا ہے وہ گویا در حقیقت خارجی اپیل کا وہ جواب ہے جو ہمارے اندر کی بالقوہ موجودات کی طرف سے ملتا ہے ان سب کو اندر کی غلط خواہشات اور باہر کی غلط تاثیرات دبا کر پردہ ڈال کر منحرف اور مست کر کے کلزم کر سکتی ہیں مگر بالکل معلوم نہیں کر سکتی اور اسی لیے اندرونی احساس اور بیرونی صحیح دونوں سے اصلاح اور تبدیلی کنورجن ممکن ہوتی ہے ٹھیک ٹھیک یہی کیفیت اس علم کی بھی ہے جو ہمیں کائنات میں اپنی حقیقی حیثیت اور خالق کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں حاصل ہے اس کے وجود ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ انسانی زندگی کے ہر دور میں زمین کے ہر خطے میں ہر بستی ہر پشت اور ہر نسل میں ابھرتا رہا ہے اور کبھی دنیا کی کوئی طاقت اسے محو کر دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے اس کے مطابق حقیقت ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جب کبھی وہ ابھر کر بالفیل ہماری زندگی میں کار فرما ہوا ہے اس نے سولح اور مفید نتائج پیدا کیے ہیں اس کو ابھرنے اور ظہور میں آنے اور عملی صورت اختیار کرنے کے لیے ایک خارجی اپیل کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے چنانچے انبیاء علیہ السلام اور کتب آسمانی اور ان کی پیروی کرنے والے نے حق سب کے سب یہی خدمت انجام دیتے رہے ہیں اسی لیے ان کو قرآن میں مذکر یعنی یاد دلانے والے ذکر یاد تذکرہ تذكرہ داشت اور ان کے کام کو تذکیر یعنی یاد دہنی کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے جس کے معنی یہ ہے کہ انبیاء اور کتابیں اور دائیا نے حق انسان کے اندر کوئی نئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ اسی چیز کو بھارتے اور تازہ کرتے ہیں جو ان کے اندر پہلے سے موجود تھی نفس انسانی کی طرف سے ہر زمانے میں اس تذکیر کا جواب بصورت لبیک ملنا اس بات کا مزید ایک ثبوت ہے کہ اندر فلواقع کو علم چھپا ہوا تھا جو اپنے پکارنے والے کی آواز پہچان کر جواب دینے کے لیے ابھر آیا پھر اسے جہالت اور جاہلیت اور خواہشات نفس اور تعصبات اور شیاتی نے جن و انس کی گمراہ کن تعلیمات و ترغیبات نے ہمیشہ دبانے اور چھپانے اور منحرف اور مس کرنے کی کوشش کی ہے جس کے نتیجے میں شرک دہریت، الہاد، زندقہ اور اخلاقی و عملی فساد رنما ہوتا رہا ہے لیکن زلالت کی ان ساری طاقتوں کے متحدہ عمل کے باوجود اس علم کا پیدائشی نقش انسان کی لوہے دل پر کسی نہ کسی حد تک موجود رہا ہے اور اسی لیے تسکیر و تجدید کی کوششیں اسے ابھارنے میں کامیاب ہوتی رہی ہیں بلا شبہ دنیا کی موجودہ زندگی میں جو لوگ حق اور حقیقت کے انکار پر مصر ہیں وہ اپنی حجت بازیوں سے اس پیدائشی نقش کے وجود کا انکار کر سکتے ہیں یا کم از کم اسے مشتبہ ثابت کر سکتے ہیں لیکن جس روز یوم الحساب برپا ہوگا اس روز ان کا خالق ان کے شعور و حافظہ میں روز عزل کے اس اجتماع کی یاد تازہ کر دے گا جبکہ انہوں نے اس کو اپنا واحد معبود اور واحد رب تسلیم کیا تھا پھر وہ اس بات کا ثت بھی ان کے اپنے نفس ہی سے فراہم کر دے گا کہ اس میساخ کا نقش ان کے نفس میں برابر موجود رہا اور یہ بھی وہ ان کی اپنی زندگی کے ریکارڈ سے الار اوصول اشحاد دکھا دے گا کہ انہوں نے کس کس طرح اس نقش کو دبایا کب کب اور کن کن مواقع پر ان کے قبض سے تصدیق کی آوازیں اٹھی اپنی اور اپنے گرد پیش کی گمراہیوں پر ان کے وجدان نے کہاں کہاں اور کس کس وقت سدائے انکار بلند کی دائیا نے حق کی دعوت کا جواب دینے کے لیے ان کے اندر کا چھپا ہوا علم کتنی کتنی مرتبہ اور کس کس جگہ ابھرنے پر آمادہ ہوا اور پھر وہ اپنے تعصبات اور اپنی خواہشات نفس کی بنا پر کیسے کیسے ہیلوں اور بہانوں سے اس کو فریب دیتے اور خاموش کر دیتے رہے وہ وقت جب کہ یہ سارے راز فاش ہوں گے حجت بازیوں کا نہ ہوگا بلکہ صاف صاف اقرار جرم کا ہوگا اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ اس وقت مجرمین یہ نہیں کہیں گے کہ ہم جاہل تھے یا غافل تھے بلکہ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ ہم کافر تھے یعنی ہم نے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا وہ شاہدو اللہ انفسم سورہ کا فرین 130 انعام آیت ایک سو تیس دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں. ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں یعنی معرفت حق کے جو نشانات انسان کے اپنے نفس میں موجود ہیں ان کا صاف صاف پتہ دیتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں یعنی بغاوت و انحراف کی روش چھوڑ کر بندگی و اطاعت کے رویے کی طرف واپس ہوں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 آخر کار شیتان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا ان الفاظ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ضرور کوئی متعین شخص ہوگا جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی یہ انتہائی اخلاقی بلندی ہے کہ وہ جب کبھی کسی کی برائی کو مثال میں پیش کرتے ہیں تو بالعموم اس کے نام کی تصریح نہیں کرتے بلکہ اس کی شخصیت پر پردہ ڈال کر صرف اس کی بری مثال کا ذکر کر دیتے ہیں تاکہ اس کی رسوائی کیے بغیر اصل مقصد حاصل ہو جائے اسی لیے نہ قرآن میں بتایا گیا ہے اور نہ کسی صحیح حدیث میں کہ وہ شخص جس کی مثال یہاں پیش کی گئی ہے کون تھا مفسرین نے عہد رسالت اور اس سے پہلے کی تاریخ کے مختلف اشخاص پر اس مثال کو چسپاں کیا ہے کوئی بل بن باورہ کا نام لیتا ہے کوئی امیہ بن ابی سلط کا اور کوئی سیفی ابن الراہب کا لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خاص شخص پردے میں ہے جو اس تمثیل میں پیش نظر تھا۔ البتہ یہ تمثیل ہر اس شخص پر چسپا ہوتی ہے جس میں یہ صفت پائی جاتی ہو۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ اَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاہُ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 اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے ان دو مختصر سے فقروں میں بڑا اہم مضمون ارشاد ہوا ہے جسے جس ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے وہ شخص جس کی مثال یہاں پیش کی گئی ہے آیات الہی کا علم رکھتا تھا یعنی حقیقت سے واقف تھا اس علم کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس رویے سے بچتا جس کو وہ غلط جانتا تھا اور وہ طرزِ مل اختیار کرتا جو اسے معلوم تھا کہ صحیح ہے اسی عمل مطابق علم کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو انسانیت کے بلند مراتب پر ترقی عطا کرتا لیکن وہ دنیا کے فائدوں اور لذتوں اور آرائشوں کی طرف جھک پڑا خواہشات نفس کے تقاضوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس نے ان کے آگے سپر ڈال دی مالی امور کی تلم میں دنیا کی ہرس و تما سے بالاتر ہونے کے بجائے وہ اس حرس و تما سے ایسا مغلوب ہوا کہ اپنے سب اونچے ارادوں اور اپنی اقلی و اخلاقی ترقی کے سارے امکانات کو طلاق دے بیٹھا اور ان تمام حدود کو توڑ کر نکل بھاگا جن کی نگیداشت کا تقاضا خود اس کا علم کر رہا تھا پھر جب وہ محض اپنی اخلاقی کمزوری کی بنا پر جانتے بوجھتے حق سے موڑ کر بھاگا تو شیطان جو قریب ہی اس کی گات میں لگا ہوا تھا اس کے پیچھے لگ گیا اور برابر اسے ایک پستی سے دوسری پستی کی طرف لے جاتا رہا یہاں تک کہ ظالم نے اسے ان لوگوں کے زمرے میں پہنچا کر ہی دم لیا جو اس کے دام میں پھنس کر پوری طرح اپنی متائے اقل و ہوش گم کر چکے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس شخص کی حالت کو کتے سے تشبیح دیتا ہے جس کی حربت لٹکی ہوئی زبان اور ٹپکتی ہوئی رال ایک نہ بجھنے والی آتش ہرس اور کبھی نہ سیر ہونے والی نیت کا پتہ دیتی ہے بنائے تشبیح وہی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی اردو زبان میں ایسے شخص کو جو دنیا کے حرص میں اندھا ہو رہا ہو دنیا کا کتا کہتے ہیں کتے کی جبلت کیا ہے حرس و آز چلتے پھرتے اس کی ناک زمین سونگھنے ہی میں لگی رہتی ہے کہ شاید کہیں سے بوئیں تعام آ جائے اسے پتھر مارے تب بھی اس کی یہ توقع دور نہیں ہوتی کہ شاید یہ چیز جو پھینکی گئی ہے کوئی ہڈی یا روٹی کا ٹکڑا ہو پیٹ کا بندہ ایک دفعہ تو لپک کر اس کو بھی دانتوں سے پکڑ ہی لیتا ہے اس سے بے التفاطی کیجیے تب بھی وہ لالچ کا مارا توقعات کی ایک دنیا دل میں لیے زبان لٹکائے ہاپتا کاپتا کھڑا ہی رہے گا ساری دنیا کو وہ بس پیٹ ہی کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہیں کوئی بڑی سی لاش پڑی ہو جو کئی کتوں کے کھانے کو کافی ہو تو ایک کتا اس میں سے صرف اپنا حصہ لینے پر اکتفا نہ کرے گا بلکہ اسے صرف اپنے ہی لئے مخصوص رکھنا چاہے گا اور کسی دوسرے کتے کو اس کے پاس نہ پھٹکنے دے گا اس شہبت شکم کے بعد اگر کوئی چیز اس پر غالب ہے تو وہ ہے شہبت فرج اپنے سارے جسم میں سے صرف ایک شرمگاہ ہی وہ چیز ہے جس سے وہ دلچسپی رکھتا ہے اور اسی کو سونگنے اور چاٹنے میں مشغول رہتا ہے پس پستشبی کا مدعا یہ ہے کہ دنیا پرست آدمی جب علم اور ایمان کی رسی ٹوڑا کر بھاگتا ہے اور نفس کی اندھی خواہشات کے ہاتھ میں اپنی باغیں دے دیتا ہے تو پھر کتے کی حالت کو پہنچے بغیر نہیں رہتا ہم پیٹ اور ہمتن تن بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھپلایا اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے ہیں خو ج جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے وَلَقَدْ دَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بِهَا ولهم آذان لا يسمعون بِهَا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 وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ان کو پیدا ہی اس غرض کے لیے کیا تھا کہ وہ جہنم میں جائیں اور ان کو وجود میں لاتے وقت ہی یہ ارادہ کر لیا تھا کہ انہیں دوزہ کا ایندھن بنانا ہے بلکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ہم نے تو ان کو پیدا کیا تھا دل دماغ آنکھیں اور کان دے کر مگر ظالموں نے ان سے کوئی کام نہ لیا اور اپنی غلط کاریوں کی بدولت آخر کار جہنم کا ایندھن بن کر رہے اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے وہ انداز بیان اختیار کیا گیا ہے جو انسانی زبان میں انتہائی افسوس اور حسد کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی ماں کے متعدد جوان جوان بیٹے لڑائی میں جا کر لقمۂ اجل ہو گئے ہوں تو وہ لوگوں سے کہتی ہے کہ میں نے انہیں اس لیے پال پوس کر بڑا کیا تھا کہ لوہے اور آگ کے کھیل میں ختم ہو جائیں اس قول سے اس کا مدعا یہ نہیں ہوتا کہ واقعی اس کے پالنے پوسنے کی غرض یہی تھی بلکہ اس حسرت بھرے انداز میں دراصل وہ کہنا یہ چاہتی ہے کہ میں نے تو اتنی محنتوں سے اپنا خون جگر پلا پلا کر ان بچوں کو پالا تھا مگر خداین لڑنے والے فسادیوں سے سمجھے کہ میری محنت تو قربانی کے سمرات یوں خاک میں مل کر رہے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 جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے اب تقریر اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اس لیے خاتمے کلام پر نصیحت اور ملامت کے ملے جلے انداز میں لوگوں کو ان کی چند نمایاں ترین گمراہیوں پر متنوع کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی پیغمبر کی دعوت کے مقابلے میں انکار و استحزا کا جو رویہ انہوں نے اختیار کر رکھا تھا اس کی غلطی سمجھاتے ہوئے اس کے برے انجام سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے انسان اپنی زبان میں اشیاء کے جو نام رکھتا ہے وہ دراصل اس تصور پر مبنی ہوتے ہیں جو اس کے ذہن میں ان اشیاء کے متعلق ہوا کرتا ہے تصور کا نقص نام کے نقص کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور نام کا نقص تصور کے نقص پر دلالت کرتا ہے پھر اشیاء کے ساتھ انسان کا تعلق اور معاملہ بھی لازمن اس تصور پر ہی مبنی ہوا کرتا ہے جو اپنے ذہن میں ان کے متعلق رکھتا ہے تصور کی خرابی تعلق کی خرابی میں رونما ہوتی ہے اور تصور کی صحت و درستی تعلق کی صحت و درستی میں نمایاں ہو کر رہتی ہے یہ حقیقت جس طرح دنیا کی تمام چیزوں کے معاملے میں صحیح ہے اسی طرح اللہ کے معاملے میں بھی صحیح ہے اللہ کے نام خواہ و اسماعی ذات ہو یا اسماعی صفات تجویز کرنے میں انسان جو غلطی بھی کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی ذات و صفات کے متعلق اس کے عقیدے کی غلطی کا نتیجہ ہوتی ہے پھر خدا کے متعلق اپنے تصور و اعتقاد میں انسان جتنی اور جیسی غلطی کرتا ہے اتنی ہی اور ویسی ہی غلطی اس سے اپنی زندگی کے پورے اخلاقی رویے کی تشکیل میں بھی سرزد ہوتی ہے کیونکہ انسان کے اخلاقی رویے کی تشکیل تمام تر منحصر ہے اس تصور پر جو اس نے خدا کے بارے میں اور خدا کے ساتھ اپنے اور کائنات کے تعلق کے بارے میں قائم کیا ہو اسی لیے فرمایا کہ خدا کے نام رکھنے میں غلطی کرنے سے بچو خدا کے لئے اچھے نام ہی موزوں اور اسے انہی ناموں سے یاد کرنا چاہیے اس کے نام تجویز کرنے میں الہاد کا انجام بہت برا ہے اچھے ناموں سے مراد وہ نام ہیں جن سے خدا کی عظمت و برتری اس کے تقدس اور پاکیزگی اور اس کی صفات کمالیہ کا اظہار ہوتا ہو الہاد کے معنی ہے وسط سے ہٹ جانا سیدھے رخ سے منحرف ہو جانا تیر جب پھیک نشانے پر بیٹھنے کے بجائے کسی دوسری طرف جا لگتا ہے تو عربی میں کہتے ہیں الحد الحدف یعنی تیر نے نشانے سے الہاد کیا خدا کے نام رکھنے میں الہاد یہ ہے کہ خدا کو ایسے نام دیے جائیں جو اس کے مرتبے سے فروتر ہوں جو اس کے ادب کے بنافی ہوں جن سے اس اور نقائص منسوب ہوتے ہوں یا جن سے اس کی ذات اقدس و اعلیٰ کے متعلق کسی غلط عقیدے کا اظہار ہوتا ہو نیز یہ بھی الحاد ہی ہے کہ مخلوقات میں سے کسی کے لیے ایسا نام رکھا جائے جو صرف خدا ہی کے لیے موضوع ہو پھر یہ جو فرمایا کہ اللہ کے نام رکھنے میں جو لوگ الحاد کرتے ہیں کو چھوڑ دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ سیدھی طرح سمجھانے سے نہیں سمجھتے تو ان کی کچ بیشیوں میں تم کو الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں اپنی گمراہی کا انجام وہ خود دیکھ لیں گے وَمِن مَن خلقنا يهدون بالحق يعدلون ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت